أعوذ بالله اسمي العليم من الشيطان غليم <تصفيق> قال آتوني أفرغ عليه كطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقوبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاءوا ربی محترم جانوں محترم ربے کائنات نے اس جہان کو شروع کیا اور ایک وقت آئے گا یہ جہان ختم ہو جائے گا یہ دنیا بقا کے لیے نہیں ہے फना کے لیے ہے ایک ایک کر کے بھی होना ہونا ہے اور سب کا ایک دم بھی فنا ہونا ہے جیسے کہ گاڑی چلتی ہے ہر شخص اپنے اپنے اسٹاپ پر بھی اترتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ گاڑی بھی رک ہی جاتی ہے اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں قیامت کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کچھ بڑی بڑی علامات بیان فرمائیں چھوٹی علامات کا تذکرہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو کریں گے بڑی علامات میں میں نے جیسے عرض کیا حضرت مہدی کا آنا پھر دجال کا آنا پھر عیسیٰ علیہسلاۃ السلام کا آنا اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا آنا اور اس کے بعد پھر مشرق کی بجائے مغرب سے سورۂ طلوع ہوگا اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی سور میں بھوکا جائے گا ساری کائنات مر جائے گی دوبارہ بھوکا جائے گا ونوف خف صور فصاء کا منفِ سماوات و مص ساری کائنات آسمان و زمینوں کی ہلاک ہو جائے گی جس کو اللہ چاہے گا زندہ رہے گا تو ہم منوف کفی فَإِذَا هُمْ ہوں قیام یم پھر دوبارہ پھوکا جائے گا تو دوبارہ سارے اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو دجال آئے گا اور اس کی کیا کیا تیاریاں اس جہان میں کی جا رہی ہیں اس کا کچھ تذکرہ ہوا تھا عیسیٰ علیہسلاۃ السلام کے دوبارہ آنے کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کو یہودیوں نے سولی چڑھا دیا تھا بات ختم ہوئی اللہ تبارہ و وطالہ فرماتے ہیں وما قطل وما صلاب علک شب الحم وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کیا یا سولی چڑھایا سب باتیں غلط ہیں ان کو اجتباء ہو گیا تھا ان کے ہم شکل کسی کو انہوں نے سولی چڑھایا تھا بر رفع اللّہ علیہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اوپر اٹھا لیا تھا یہ قرآن بیان کرتا ہے اور قرآن بیان کرتا ہے کہ ام بن و امن اہل بلبی قبل موت ہی و یوم القیامتی یقون و علیہم شہیدہ ان پر تمام اہل کتاب موت سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں گے اور قیامت والے دن وہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے قرآن حکیم بیان کرتا ہے منا شفی الم دی و علیہ السلام بچپن میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے بڑھے پے میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے بچپن میں تو باتیں کر چکے بڑھے پے میں بھی باتیں ان کی باقی ہیں وہ تشریف لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی کے ساتھی مجاہد ساتھی کافروں کے ساتھ قتال کر رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا من امتی صابطان اللہ عنار میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے ایک گروہ وہ جو اسابط الطغ الہند جو ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرے گی ہندوؤں کے ساتھ لڑائی کرے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ تھوڑے ہیں ہندوؤں کے ساتھ لڑائی جن کے بارے میں بشارت آئی ہے یہ آج کے مجاہد تھوڑے ہیں اللہ تبارکا تعالیٰ, تعالیٰ فرماتے ہیں کل لوگوں نہ راہ تربی تم خشیت النفاق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اپنے خزانے سارے تمہیں دے دوں تو تم تو کسی کو پھوٹی کوڑی نہ دو تم تو بھوکے مار دو لوگوں کو اگر بانٹنے پر تمہیں میں مقرر کر دوں تم تو کسی کو کچھ نہ دو بڑے بخیل ہو یہ تو اللہ ہے جو دیتا چلا جاتا ہے دیتا چلا جاتا ہے دیتا چلا جاتا ہے اب کچھ نہیں دینا جیب سے کچھ نہیں لگے گا ایک مجاہد گھر سے نکلا جوانی پیش کی تربیت حاصل کی ہتھیلی پر جان رکھی میدان کارزار میں گھسا دشمن کا نقصان کیا پھر کام آ گیا اس نے تو سب کچھ دے دیا اب یہ کا کا مالک و دستار کا مالک دستار اتنا بخیل ہے کہتا ہے کہتا یہ وہ نہیں ہے یہ وہ تھوڑی ہے جو بشارت پائے گا اللہ نے تجھے پوچھ کر درجے دینے ہوتے پھر بھی تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے اتنا بخل کوئی پیسہ نہیں لگتا کچھ نہیں کہتا ہے یہ تھوڑا ہی ہے وہ تو وہ والا تھا یہ والا وہ نہیں ہے کوئی دلیل نہیں اس تماشبین کی طرح جو پہلوان لڑتے ہیں اور وہ باہر بیٹھ کر زور لگا رہا ہوتا ہے نہ اس کا کوئی لینا نہ اس کا کوئی دینا لڑنے والا کوئی قیادت کرنے والا کوئی اور مشورے دینے والا یہ انہ و ان لہرا جو پرمایا ایک وہ گروہ جو جہاد کرے گی ہندوؤں کے ساتھ وہ جماعت جو ہندوؤں کے ساتھ جہاد کرے گی اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ لڑائی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ مقابلے میں کھڑے ہوں گے ایک تہائی کو دجال کی فوجیں شہید کر دیں گی ایک تہائی میدان مار کا چھوڑ کر بھاگ جائے گا رات ہو جائے گی صبح رات کے وقت مشورہ ہوگا کہ ہمارے ایک تہائی شہید ہو گئے اب ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں صبح نماز جلدی جلدی پڑھ لو اور صبح ہی ان پر حملہ کر دو تاکہ ہم بھی شہید ہو جائیں وہ ایک تہائی حصہ صبح نہایت غصے میں دجال کی فوجوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوگا کہ اتنے میں رب ربۃ الجلہام حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام کا نزول فرمائیں گے فرمایا دمشق کے سفید منارے کے پاس دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے ہلکے زرد رنگ کی دھوتی پہنی ہوگی اور ایک چادر کندھوں پر ہوگی اور ان کے بالوں بال بڑے بڑے ہوں گے اور چوڑا سینہ ہوگا اور ایسے لگتا ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی گر رہا ہے جیسے موتی گر رہے ہیں اس حالت میں نیچے تشریف لائیں گے اور اپنے بھائی مجاہدین سے کہیں گے سب ہٹ جاؤ دجال کو دیکھنے دو کہ میں آ ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی بعض روایتوں میں جیسے سیسا آگ سے پگل جاتا ہے بعد میں جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے بعد میں جیسے گھی کسی قسم کی تمازت اور گرمی سے پگھل جاتا ہے ایسے وہ پگھلنا شروع ہوگا इस علی سرات السلام آگے بڑھیں گے اور اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر उसके کر دیں گے اس کے بعد مسلمان خوش ہوں گے رب دل جلال کی براکات نازل ہوں گی فرمایا ایک اونٹنی کا دودھ بڑی بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا ظلم ختم ہو جائے گا بکریوں کو باغ میں کھیتوں میں چھوڑ دو وہ انسانوں کا انسانوں کی فصل نہیں کھائیں گی اپنا چارہ کھائیں گی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا زمین بھی برکات کو اگائے گی آسمان سے بھی برکات نازل ہوں گی ساری کائنات خوش ہوگی سلیب کو توڑ دیں گے سلیب ٹوٹ جائے گا خنزیر کا گوشت حرام ہو جائے گا وہ پہلے بھی حرام ہے پھر کوئی نہیں کھائے گا کوئی اہل کتاب عیسائی ہوتی نہیں رہ جائے گا سب مسلمان ہو جائیں گے اور جزیہ ختم ہو جائے گا جزیہ کس کو کہتے ہیں ٹیکس کو کہتے ہیں اتنی مصیبت ہے اللہ عستان اتنی مصیبت ہے کہ جو لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں سوچنا دل سے چاہیے حکمران ہمارے پیٹ سے سوچتے ہیں ہر چیز اتنا قرضہ لوگے تو اتنے ٹیکس لگانے پڑیں گے اتنا قرضہ لوگے تو اتنے ٹیکس لگانے پڑیں گے اتنا قرضہ لو تو ان ان لوگوں پر بھی ٹیکس لگانا پڑے گا اتنا قرضہ لوگے تو پھر تمہیں یہ اسمبلی سے قانون پاس کروانا پڑے گا اتنے فیصد اسلام سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اتنے فیصد غیرت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اتنے پرسینٹ تمہیں بے غیرت اور اتنے فیصد تمہیں کافر ہونا پڑے گا اگر ہم سے قرضہ لینا ہے یہی کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اتنا روپیہ ڈی ویلیو کرنا پڑے گا قرضہ لوگے تو اتنا پیسہ ڈاؤن کرنا پڑے گا قرضہ لو گئے تو اتنی مہنگائی بڑھانی پڑے گی اتنے ریٹ زیادہ کرنے پڑیں گے ان سے قرضے لیتے چلے جاؤ اپنے پیٹ بھرتے چلے جاؤ اور عوام کا خون اور پسینہ نکالتے چلے جاؤ یہی سیاست ہے ان سے قرضہ لے کر پل بنا کر اپنی تختی لگا کر ووٹ لے لو اور ساری کائنات کے خون اور پسینے نکالتے چلے جاؤ یہی مشق بار بار دہرائی جا رہی ہے شکلیں بدلتی ہیں مگر کوئی طریقہ کار نہیں بدلتا توڑا ہے پھر الفی سے جوڑ دیا جاتا ہے پھر اس کو توڑ دیا جاتا ہے پھر اس کو جوڑ دیا جاتا ہے یورپ کی منڈی تمہارے لیے اڑھائی فیصد کھول لیں گے بولے بہت اچھی بات ہے اچھا تو چار فیصد کھول دیں گے اور اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے تمہیں پاکستان میں پھانسی کا قانون ختم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جناب کر دیتے حدود پر سودا کرنا پڑے گا قتل کرو قاتل کو کوئی فکر نہیں ہوگی بدکاری کا تومت کا قانون مشرف نے چینج کر دیا قتل کرنے کی باتیں انہوں نے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسئلہ کیا ہے اتنا ٹکڑا مل جائے گا اتنی ہڈی مل جائے گی اور تم خوش ہو جاؤ اور اسلام سے ہاتھ دھو لو اور ہمیں کھل کھیلنے کا موقع دے دو یہ سارے ٹیکسوں کے سسٹم یہ سب دجالی سسٹم ہیں حضرت عی علیہ السلام آئیں گے سارے قسم کے ٹیکس ختم ہو جائیں گے اسلام مال و دولت کو تقسیم کرتا ہے مال و دولت کو معاشرے میں گھماتا ہے جتنا زیادہ مال گھومے گا اتنی زیادہ برکات آئیں گی اور ان کا سرمایہ دارانہ نظام مال کو چند ہاتھوں میں جمع کرتا ہے لوگوں کے پسینے اور خون نکال کر ظلم کر کے مال چند ہاتھوں میں جمع کرتا ہے کہ لا یا کون دول تم بے قرآن کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ مال صرف غنیوں کے پاس ہی رہ جائے ڈائریکٹ کھجور سے کھجور تم نہیں خرید سکتے کھجور کو پیسے سے خرید دو پیسے سے کھجور خرید دو اللہ کے ہاتھوں ہاتھ ہو اللہ کے برابر برابر ہو یہ سب شرطیں اس لیے ہیں تاکہ پیسہ زیادہ گھومے زیادہ سوتے بازی ہو زیادہ برکات نازل ہوں اور کافر کا نظام یہ کہتا ہے کہ نہیں سارے کا سارا مال چند ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں چلا جائے اور عوام ساری نوکروں غلاموں اور بہترین غلامی میں ہمارے لیے کماتے ہوں اور ہم بیٹھ کر کھاتے ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عمر بن العزیز رحمہ اللہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت کیا ہوا کیا پریشانی ہے کہا پریشانی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اتنا غنیمت اتنے سونے اور چاندی کے امبار لگے ہوئے ہیں مالے بیت المال میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں تقسیم کروں اس کو بانٹتے چلے جاتے بانٹتے چلے جاتے بانٹتے چلے جاتے ایک دن کے بچے کا وظیفہ بھی شروع کر دیا پیسہ پھر ختم نہیں ہوتا سادہ سی تھوری ہے راس مالی نظام میں ساری دنیا کا مال چند ہاتھوں میں جمع کیا جاتا ہے اور اسلام ان ہاتھوں کے پیٹ میں کنجر گھونپ کر ان کو نیچے گراتا ہے نیچے سے ڈالر نکال کر اللہ کی عوام میں تقسیم کرتا ہے سادہ سی تھیوری ہے ایسا ہی ہوا ہے وہ کیسرو کسرا جنہوں نے جو بہار میں بہار کی موجیں لوٹتے تھے بہاریں لوٹتے تھے اور خزام چاندی کی زمین اور سونے کے درخت اور ہیروں کے پھول اس میں سیر کرتے تھے وہی لاکر کے مدینہ کی کچی گلیوں میں ڈھیر کیے گئے اور وہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر تقسیم کیے گئے یہ سادہ سی تھیوری ہے ان کا مالیاتی اور ان کا دینی نظام سارے کائنات کی دولت چند ہاتھوں میں جمع کرتا ہے اور اسلام ان چند ہاتھوں کے پیٹ میں خنجر اتار کر نیچے گراتا اور اس مال کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا ہے فرمایا رزقی تحت ذل رمحی رب دل جلال نے میرا رزق نیزے کے نیچے رکھا ہوا ہے کون کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو بھوک لگتی ہے وہ مارکیٹ کا رخ کرتا ہے جس کو پیسہ چاہیے ہو وہ مزدوری کرتا ہے لیکن مجھے بھوک لگتی ہے تو میں خنجر لے کر کافروں کے پیٹ کا رخ کرتا ہوں ان کے سینے کا رخ کرتا ہوں جویلریز رزقی تحت رم ہی میرے نیزے کے نیچے میرے رب نے میرا رزق رکھا ہے وہ ان راس مالیوں کے پیٹ میں اترتا ہے وہ ڈھیر ہوتے ہیں وہ سانپ بن کر بیٹھنے والے خزانوں پر ڈھیر ہوتے ہیں تو نیچے سے ڈالر نکلتا ہے اس کو میں اللہ کی دنیا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں اور اپنی حالت پھر وہی وہ رہتی ہے کبھی کھانا ملا اور کبھی نہ ملا اللہ اکبر یہ ٹیکسوں کا نظام سارا اس کے لیے وکیل رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے عدالتیں لگتی ہیں عدالتیں ہر آدمی پر ان کے قانون ساتھ ٹیکس لگانے کی کوشش کرتے ہیں عدالتیں اس کو امپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں وکیل اس میں سے چوری کرنے کے طریقے بتاتے ہیں یہ مسلمانوں کو اسی گدے گیڑی میں ڈالا ہوا ہے اور وہ سارے پس رہے ہیں حضرت عیسا علیہ السلام آئیں گے تو یہ سارے کا سارا جزیہ کا نظام ختم ہو جائے گا اور آپ کو معلوم نہیں ہر مسلمان جزیہ دے رہا ہے ہر مسلمان جزیہ دے رہا ہے نام اس کا جزیہ نہیں جرنل سیل ٹیکس ہے نام اس کا کچھ اور بھی ہے دیتا ہر مسلمان ہے جاتا کافر کے پیٹ میں ہے ہر مسلمان دے رہا ہے روپیہ آپ نے اپنا دبئی بھیجنا ہو پہلے وہ امریکہ جاتا ہے پھر دبئی آتا ہے اور اس پر وقت لگتا ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو یہ دجالی نظام ختم ہو جائے گا جزگیا ختم خنزیر ختم سلیب کی پوجا ختم الْكِتَابِ إِلَّا امکتابی اللہ قبل قَبْلَ ہی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے کوئی عیسائی ہوتی نہیں رہ جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر کے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے وقت نماز کا ہوگا حضرت مہدی ان پر پیشکش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پیشکش تو کرا دیں گے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہے ان کا امام ان میں سے ہوگا میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا پھر وہ اکیس سال بعد نادل ہونے کے اکیس سال بعد شادی کریں گے پھر ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی پھر انیس سال مزید گزارنے کے بعد اس دنیا سے وہ چلے جائیں گے وفات پا جائیں گے اور جو قرآن حکیم کی آیت ہے کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اس سے مراد وہ والی وفات ہے جو ان کے آنے کے بعد ہوگی یا اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اس کے بعد پھر کچھ تھوڑی عمر بعض روایتوں میں تیس ایک سال کا آتا ہے اس دوران یاجوج ماجوج کا نزول بھی ہوگا وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد تھوڑی دیر رہیں گے لوگ اور پھر ہر دل سے اسلام اور ایمان کو اٹھا لیا جائے گا صرف پیچھے اللہ کے باغی رہ جائیں گے یہ تہاراجونا تہار جلحمر گدوں اور جانوروں کی طرح روڈ پر بدکاریاں ہوں گی برا حال ہوگا اور ان برے ترین لوگوں پر قیامت نازر ہوگی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے جوبن کے ساتھ رہ رہے ہوں گے اتنے میں ربید دل الجلال فرمائے گا اے عیسا اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ دور پر چڑھ جا میں ایسی قوم کو چھوڑنے والا ہوں جن کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت عیسی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر چڑھ جائیں گے زمانہ بہت پرانا ہوگا وہی تیر وہی تلواریں وہی گدے گھوڑے کی سواری کوئی پیٹرول کوئی گاڑی کوئی میزائل کوئی کراشن کچھ نہیں ہوگا وہ پرانا زمانہ ہوگا یہ سب ترقی ختم ہو چکی ہوگی جس کو جس سائنسی ترقی کو آج لوگ رب بنا کر پوج رہے ہیں یہ سب ختم ہو چکی ہوگی سائنس کو رب ماننے والوں کا رب مر چکا ہوگا ایسا سرادر پہاڑ پر چڑھ جائیں گے پھر رب الجلال یاجوج ماجود کو چھوڑے گا فرمایا چوڑے چہروں والے چھوٹی آنکھوں والے اللہ کی مخلوق ہے آدم کی اولاد سے ہیں اللہ نے ان کو بند کیا ہوا ہے وہ ان کی دیوار ٹوٹے گی وہ نکلیں گے اور ساری دنیا میں پھر جائیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا سورہ کاف کے آخر میں اللہ تبارکا و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے فرمایا کہ ذلکرنین ایک مشرق کے بعید میں ایسے علاقے میں پہنچے وہاں پہ دو پہاڑ تھے ان کے بیچ میں کچھ خالی جگہ تھی وہاں یہ یاجوج ماجود رہتے تھے پڑوس کے لوگوں کو بہت مارتے پیٹتے قتل کرتے ظل نے پوچھا آپ کا کوئی مسئلہ ذور کر نین پوری دنیا کا بادشاہ تھا آپ کا کوئی مسئلہ کہنے لگے جی اور تو کوئی نہیں یہ ظالم ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں ان کا کچھ علاج کر دو ہم آپ کو چندہ جمع کر دیتے ہیں آپ ان کا کوئی کوئی نہ کوئی علاج کر دو کہنے لگا چندے کی ضرورت نہیں آپ مجھے افرادی قوت دو پہاڑوں سے بڑے بڑی چادریں موٹی موٹی لوہے کی نکال کر دو طرف چادر لگا کر بیچ میں تانبا پگھلا کر ڈالا تانبے کا ٹانکا لگانا اس کا قرآن حکیم ثبوت موجود ہے لوہے جمع کر کے تانبا پگھلا کر اس میں ڈال کر ایسی دیوار بنا دی کہ وہ باہر نہ نکل سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واحل عرب من شرق طرب عربوں کے لیے بڑی بربادی ہے ایک بہت بڑی شر آنے والی ہے فوتحل یو فوتحل یوما میں رد میں یا جوج اب آپ نے شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر کے سوراخ کا شکل بنایا اس کی شکل بنائی اور فرمایا جتنا میری انگلیوں کا سوراخ ہے اتنا سوراخ یا جوج ماجود کی دیوار میں ہو چکا ان کے پاس کوئی اعلیٰ نہیں زبان سے چاڑتے ہیں اس دیوار کو اور چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ کل ہم اس کو بڑا کر کے یہاں سے آزاد ہو جائیں گے تو فرمایا انشاءاللہ نہیں کہتے اور وہ صبح تک دوبارہ بھر چکا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے سراخ بڑا کر کے باہر نکلائیں گے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مخلوق یہ والی نہیں جو لوگ کوئی کہتے ہیں ترکی جو ہیں یہ یاجوج موجود ہے کوئی کہتا ہے چائنی یاجوج موجود ہیں کوئی اوروں کو کہتا ہے اللہ عالم میرے مطالعے کے مطابق یاجوج ماجوج کی دو قسمیں ہیں جیسے دجال کئی ہیں اور مسیح دجال ایک ہے ایسے یاجوج ماجوج کئی ہیں اور جو بند کی ہوئی ہے وہ خاص قسم کی یاجوج ماجوج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارہ و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بلائیں گے وہ کہیں گے نباد اللہ میں حاضر ہوں اللہ فرمائیں گے اخرجبا سنار اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ لگ کر دے پوچھیں گے یا اللہ کتنا اللہ فرمائے گا ایک ہزار سے نو سو ننانوے جہنم کے لیے اور ایک بندہ جنت کے لیے جب یہ اعلان ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں گے حمل والیاں حمل کو گرا دے گی صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو ایک بندہ تم میں سے ہوگا اور نو سو ننانوے یاجوج ماجوج سے ہوں گے تو یہ جو آج کے کافر ہیں جو کفر پر مر رہے ہیں ہندو سکھ بدھ مت عیسائی یہودی جو کفر پر مر رہے ہیں اگر یا جو معجوج میں سے 999 ہیں تو یہ کدھر جائیں گے سارے لامحالہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے جو کفر پر مر رہے ہیں اور کہا یہ آجوج ماجوج سے نو سو ننانوے تو یہ نو سو ننانوے میں شامل ہیں تو عمومی آجوج ماجوج یہ سارے کافر ہیں عمومی آجوج ماجوج ساری دنیا کے کافر جو کفر پر مر رہے ہیں وہ ہیں اور جو خصوصی آجوج موجود ہے وہ پہاڑ کے پیچھے آج بھی بند ہے ساری کائنات کو چپا چپا چھان مارنے والے اس کو ان کو تلاش نہیں کر سکتے میرے رب الجلال کی حکمت ہے جب ان کا وقت آئے گا حتیٰ اضاف یا عجوج و معجوج وہ ہم بالکل نہاظین اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولے گا وہ ہر پہاڑ سے اتر رہے ہوں گے یہ حتیٰ کمانا ابھی نہیں وہ کھلے ہوئے نہیں ہیں ایک وقت آئے گا اس وقت وہ کھلیں گے یہ قرآن حکیم فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جب نیچے اتریں گے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا تیر اور تلوار کے ساتھ لڑائی کریں گے جو ان کو ملے گا اس کو ختم کر دیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ بحیرہ تبریہ یہ جو اسرائیل میں ہے اس کے پاس سے گزرے گا اور اس کا پانی پینا شروع کریں گے ان کا آخری جب وہاں سے گزریں گے وہ کہیں گے یہ علاقہ بتاتا ہے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا سمندروں کے سمندر پی کر کے ختم کر دیں گے اتنی عجیب مخلوقات ہوں گی حتیٰ کہ وہ کہیں گے دنیا والے سارے ختم کر دیے اب اوپر والے مخلوق کو بھی ختم کرنا ہے آسمان کی طرف تیر ماریں گے اللہ اپنی حکمت کے ساتھ اس تیر کو خون آلود کر کے واپس کرے گا وہ کہیں گے لو جی ہم نے اوپر والے بھی مار دیے اس کے بعد اللہ تبارہ کا وطالہ ان کی گردن پر ایسا دانہ نکالے گا ایسا پھوڑا نکالے گا جس سے وہ ایک لمحے میں سارے مر جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیچے اتریں گے پہاڑ سے پوری زمین پر ایک بالش جگہ خالی نہیں دیکھیں گے جہاں ان کا کوئی نہ کوئی جسم نہ پڑا ہوا اور سے تعفن آ رہا ہوگا بدبو آ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے دعا کریں گے یا اللہ یہ تو کوئی جگہ ہمارے لیے نہیں بچی اب اندازہ لگاؤ ان کی تعداد کتنی ہوگی ایک بارش تو خالی جگہ نہیں ملے گی ان کو جہاں وہ نہ ہو اس کے بعد اللہ آسمان سے کچھ پرندے اونٹ کی گردن جیسے پرندے نازل کرے گا جو ان کو اٹھا کر کے کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں گے جہاں رب الجلال کی مردی ہوگی یہ سب اللہ کے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے اس کی تعویلیں کرنا اور ان آیات کو ان کی قیامت کی نشانیوں کو خام خا کے محمول پر محمل کر کے یہ کہنا کہ جی وہ فلاں قوم ہے فلاں قوم ہے تاکہ اس بات کا انکار کر دیا جائے کہ وہ کبھی اتریں گے اور وہ قیامت کی نشانی ہوگی یہ خام کی بات وہ قیامت کی نشانی ہے وہ دنیا میں موجود ہیں اور جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت وہ نازر ہوں گے ان کے نزول ان کے مر جانے کے باوجود حضرت عیسیٰ مزید زندہ رہیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر ذکر کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے قیامت کی نشانیاں تو آئیں گی آتے آتے آئیں گی لیکن ہماری قیامت نہ جانے کب آ جائے گی ہمیں ہر وقت اپنی تیاری کرنی چاہیے من مات فقط قیامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی جو زندہ ہے اس کی بھی آ جائے گی اور ایک وقت آئے گا ساری کائنات کی قیامت آ جائے گی اللہ ہمیں تیاری کی توفیق دے ہمال